الوافی بما فی الصحیحین نبی علیہ الصلاۃسلام کی ان احادیث پہ مشتمل کتاب ہے جو احادیث امام بخاری اور امام مسلم اپنی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کتاب کے مولف نے ان احادیث کو اس انداز سے جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان احادیث میں کوئی تکرار نہ ہو اور اس کتاب کو دس مقاصد میں تقسیم کیا گیا ہے ان میں سے تیسرا مقصد العبادات یعنی کہ ان احادیث پہ مشتمل ہے جن کا تعلق عبادات سے ہے اور اس مقصد کے نیچے کئی ایک کتب ہیں ہم الحمد للہ کتاب تک پہنچ چکے ہیں یعنی کہ روزوں کے بارے میں کتاب اور اس کتاب میں وہ احادیث آئی ہیں جن کا تعلق روزوں سے ہے اور اس کتاب میں پھر کئی ایک فصلیں ہیں ان میں سے چوتھی فصل ہے سیامت نفلی روزوں کے بیان کے بارے میں ہے یعنی کہ اس فصل میں ان احادیث کا تذکرہ ہوگا جن احادیث کا تعلق نفلی روزوں سے ہے تو اس میں پہلا باب باب سوم صلی اللہ علیہ وسلم فیغ رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں روزے رکھنا حدیث نمبر سات سو سینتیس سیون تھری سیون قاف اس سے حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے امام امام بخاری اور امام مسلم ہیں انعائش رضی اللہ عنہ قالت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ صرویت ہے وہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم و نقول لا یفقر و یفترحطّ نقو اللّہ یسوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے رہتے یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے نفلی روزوں کا کہ آپ نفلی روزے رکھتے چلے جاتے حتیٰ نقو یہاں تک کہ ہم کہتے لا یفتر کہ آپ کوئی روزہ ترک نہیں کریں گے نفلی روزے رکھنے پہ آتے تو رکھتے ہی چلے جاتے حتیٰ کہ ہم کہتے سوچتے آپس میں کہتے کہ اب آپ کوئی روزہ بھی کوئی بھی روزہ ترک نہیں کریں گے کوئی ناغا نہیں کریں گے ویوفت رحت نقول یصوم اور آپ روزے ترک کر دیتے کون سے نفری یہاں تک کہ ہم کہتے لا یصوم کہ اب آپ کوئی روزہ نہیں رکھیں گے فمارعیت رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکمل سیام شاہرین اللہ رمضان یہ جو تذکرہ ہوا ہے یہ آپ کے ان روزوں کا تذکرہ ہوا جو معمول سے ہٹ کر تھے ورنہ سنوار کا روزہ جمعرات کا روزہ وہ تو آپ بڑے اہتمام سے رکھتے تھے اور ایسے ہر مہینے تین روزی آپ رکھا کرتے تھے لیکن یہ روزے جو ان کے علاوہ ہیں سنوار کے علاوہ جمعرات کے علاوہ تو وہ جو ہیں رکھنے پہ آتے تو رکھتے ہی چلے جاتے اور اگر ناغہ کرنے پہ آتے تو کثرت سے ناغہ بھی کر لیتے فمارعی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السّکم علیہ السّلّّامہ شاہر اللہ رمضان میں نے نبی علیہ اللاۃ والسلام کو نہیں دیکھا یہ کون کہہ رہی ہیں جناب عائشہ ام المؤمنین عائشہ فرما رہی ہیں میں نے نبی علیہ اللاطلام کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی بھی مہینے کے روزے مکمل طور پہ رکھے ہوں سوائے رمضان کے یعنی کہ رمضان کے روزے تو فرض تھے تو تیس کے تیس رکھتے انتیس کے انتیس رکھتے لیکن جو رمضان کے علاوہ دیگر مہینے ہیں ان میں آپ پورے کے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوں ایسا میں نے نہیں دیکھا یہ کون کہہ رہی ہیں جناب ایشہ کہہ رہی ہیں کہتی ہوں عمار عی تو اخترا سیام فی شابان اور میں نے آپ کو شابان کے مہینوں سے بڑھ کر کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا یعنی کہ جتنے روزے آپ شابان میں رکھتے تھے اتنے روزے آپ کسی اور نفلی مہینے میں نہیں رکھتے تھے اب یہاں پہ ایک دو مسئلے ہیں جن پہ ہم غور کریں گے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جناب عائشہ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ وسلام رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے روزے پورے نہیں رکھتے تھے کسی مہینے میں آپ دس رکھتے ہوں گے کسی میں پندرہ کسی میں بیس کسی میں پچیس کسی میں اٹھائیس لیکن انتیس کے انتیس رکھیں تیس کے تیس رکھیں ایسا نہیں ہوتا تھا اور یہ بھی فرما رہی ہیں کہ جس مہینے میں آپ نے رمضان کے بعد سب سے بڑھ کر روزے رکھے ہیں وہ کون سا مہینہ تھا شابان اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ شابان کا اتنا اہتمام کیوں تو اس بارے میں امام احمد رحمہ اللہ حدیث روایت کرتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے روزے آپ شابان میں رکھتے ہیں گویا کہ اسامہ بن زید پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے اس کا سبب کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے اور عام طور پہ لوگ اس روز اس مہینے کے معاملے میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کو اہمیت نہیں دیتے اور فرمایا جب یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی طرف اعمال لے جائے جاتے ہیں اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن درجے کی قرار دیا قابل قبول حدیث ہے تو اس سے پتہ چلا کہ آپ شابان کا اہتمام کیوں کرتے تھے کیونکہ شبان کے مہینے میں عام طور پہ لوگ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس مہینے میں عبادت کا اتنا اہتمام نہیں کرتے فرض عبادات کے علاوہ تو آپ اس مہینے کا اہتمام کرنے لگے اور اس میں کثرت سے آپ نے نفری روزے رکھے اور دوسرا سبب یہ بتایا کہ اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو گویا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال پیش ہوں تو ان میں آپ کے روزوں کا بھی تذکرہ موجود ہو دوسرے نمبر پہ مسئلہ یہ رہے گا کہ جناب عائشہ نے تو کہہ دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے رودے مکمل طور پہ نہیں رکھے لیکن امام ابو دعود روید کرتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے جناب عائشہ بھی آپ کی وائف ہیں ہماری ماں ہیں ام سلمہ بھی آپ کی وائف ہیں بیگم اور ہماری ماں ہیں اور یہ حدیث ام سلمہ کی جو بیان کرنے لگا ہوں اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے اور اس کا نمبر ہے دو ہزار تین سو چھتیس تھری تھری سکس تو اس میں ام سلمہ فرماتی ہیں ہماری یہ ماں فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ وسلام کسی بھی مہینے کے روزے مکمل طور پہ نہیں رکھتے تھے سوائے شابان کے شابان کے رودے مکمل طور پہ رکھتے یہاں تک کہ شبان اور رمضان کو ایک کر دیتے ان کے درمیان میں ناغا کوئی نہ ہوتا شابان کے مسلسل روزے رکھتے چلے جاتے اوپر سے رمضان آ جاتا رمضان کے شروع کر دیتے یعنی کہ ناگار نہیں کرتے تھے اب یہاں پہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جناب یہ ایسا کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کسی بھی مہینے کے مکمل طور پہ روزے نہیں رکھے کثرت سے رکھے ہیں لیکن مکمل کے مکمل رکھے ہوں ایسا نہیں ہے امی سلما کہہ رہی ہیں کہ آپ نے نے شبان کے مکمل طور پہ رکھے ہیں تو اب اس کا کیا حل ہے اس کا ایک حال تو یہ ہے اور یہ وہ حل ہے جس کو سعودی عرب کے مشہور و معروف عالم دین مفتی اعظم شیخ نواز رحمہ اللہ نے اختیار کیا جو کہ اب فوت ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ام سلمہ بھی غلط نہیں کہہ سکتی جناب عائشہ کی بات بھی غلط نہیں ہے دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک کہہ رہی ہیں تو کیا مطلب ہوگا مطلب یہ ہوگا کہ ام سلمہ بتا رہی ہیں کہ آپ نے شبان کے مہینے کے روزے مکمل طور پہ رکھے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سال یا دو سال یا تین سال ایسے بھی درمیان میں آئے ہوں گے جن سالوں میں آپ نے شبان کے رودے مکمل طور پہ رکھے ہوں گے اور جناب ایشا نے وہ بتایا جو انہوں نے دیکھا کہ آپ نے شبان میں کئی ناغے کیے ہوں گے ان کے سامنے تو اس لیے وہ جانتی ہیں کہ شبان میں آپ ایک آدھ ناگا کر لیا کرتے تھے دو تین ناگے کر لیا کرتے تھے تو دونوں کی بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے اور یہ یعنی کہ دو احادیث کو اس انداز سے سمجھنا یہ توفیق اللہ اس کو دیتے ہیں جو صحیح ایمانوں میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السّت والام پہ ایمان لانے والا ہو جو قرآن پہ بھی اور صحیح حادیث پہ ایمان لانے والا ہو لیکن جو منکر حدیث ہوگا آپ کی عادیث علیہ السّلہ اسلام کا انکار کرنے والا ہوگا مذاق اڑانے والا ہوگا وہ کہے گا لو جی ایک حدیث میں یہ آیا دوسری حدیث میں یہ آیا حالانکہ یہ بات غلط نہیں ہے ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے یعنی کہ ایک والد کے بارے میں اس کے فوت ہو جانے کے بعد ایک بیٹا کہے گا کیا کہ میرے والد نے ایسے کیا دوسرا بیٹا کہے گا آپ میرے والد نے ایسا ایسا کبھی نہیں کیا دونوں صحیح کہہ رہے ہوں گے کیونکہ ایک نے دیکھا کہ والد صاحب عام طور پہ ایسا نہیں کرتے تھے اس نے وہ بتا دیا جو اس کے علم میں آیا اور دوسرے بیٹے نے دیکھا کہ والد صاحب نے کبھی یہ کام کیا ہے اس نے وہ بتا دیا جو اس کے علم میں آیا اور دونوں باتیں اپنی جگہ پہ کیا ہے ٹھیک ہے درست ہیں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور دوسرا دوسرے نمبر پہ یہ کہا گیا ہے کہ دونوں احادیث کو آپس میں جمع کرنے کا ان میں تصبیق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں کہیں کہ جناب ایسا کہہ رہی ہیں کہ نبی علی سطح نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے رودے مکمل طور پہ نہیں رکھے یعنی کہ آپ کتنے رکھتے ہوں گے مثال کے طور پہ پچیس رکھ لیتے ہوں گے چھبیس رکھ ہوں گے ستائیس رکھ لیتے ہوں گے اٹھائیس رکھ ہوں گے کہ انتیس نہیں ایک آدھ ناگا رہتا تھا اور امر سلم کہہ رہی ہیں کہ شبان کے رودے آپ مکمل رکھتے تھے ان کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے سل نے مکمل ہی رکھے ہیں اور انہوں نے کل کے اوپر اکثر کا لفظ بول دیا اور انہوں نے اکثر کے اوپر کل کا لفظ بول دیا اکثر کے اوپر کل کا لفظ بول دیا یعنی کہ آپ رکھتے تھے اکثر رودے کے طور پہ ستائیس اٹھائیس چھبیس اور انہوں نے کہہ دیا کہ مکمل یہ گویا کہ مکمل ہی ہو گیا تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی جو رائے ہے وہ زیادہ مناسب ہے کہ جناب عائشہ نے وہ بیان کیا جو انہوں نے دیکھا اور امر سلمہ نے وہ بیان کیا جو انہوں نے دیکھا اس کے بعد یہاں پہ ایک سوال اور اٹھے گا وہ یہ کہ کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ اللاۃ والسلام نے رمضان کے استقبال کے طور پہ روزے رکھنے سے روکا ہے کہ آپ رمضان سے پہلے انتیس شبان کا روزہ رکھیں یا اٹھائیس کا رکھیں استقبال کے طور پہ اور یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے تو دونوں میں کوئی تارز یا تناقض یا تضاد نہیں ہے ایک آدمی ہے جو پورے شبان کے روزے رکھ رہا ہے یا شبان میں کثرت سے روزے رکھ رہا ہے وہ اگر اٹھائیس کا لکھ رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ رمضان آ رہا ہے وہ پہلے سے رکھتا چلا آ رہا ہے اور ایک وہ آدمی ہے جو پہلے نہیں رکھتا اب کہتا ہے رمضان آنے والا ہے چلیں جی رمضان سے پہلے ہی رمضان کی چیری شروع کر دیتے ہیں استقبال کرتے ہیں انتیس کا رکھیں گے اٹھائیس کا رکھیں گے تو یہ غلط ہے استقبال رمضان کے طور پر روزہ رکھیں گے تو منع ہے اون ایام کا روزہ اگر آپ کسی اور وجہ سے رکھتے ہیں اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ وہ سوموار ہے اور آپ پہلے سے سوموار کا روزہ رکھتے ہیں یا انتیس تاریخ جمعرات اور آپ پہلے سے جمرات کے روزہ رکھتے ہیں یا آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور جمعرات کا دن وہ دن بن رہا ہے جو دن آپ کے روزے کا ہے اور یہی انتیس تاریخ ہے تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے تو بہرحال اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی علی السلام نفی روزوں کا بہت احتمام کرتے تھے لیکن آپ نے زندگی بھر کے روزے نہیں رکھے ناگے بھی کیے ہیں اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ نے شبان کے مہینے میں روزوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے اب باب نمبر دو باب اللہ دہری پوری زندگی کے روزے رکھنے کی ممانت دہر پورے زمانے کی پوری زندگی کے روزے رکھنے کی ممانت یعنی کہ کوئی آدمی کہے کہ میں زندگی بر روزہ رکھوں گا تو یہ ممنوع ہے اس کی اجازت نہیں ہے آپ دیکھ لیں کہ عبادت کرنے کے سلسلے میں بھی پابندیاں یہی پیغام دیتے ہم اپنے ان بھائیوں کو جو کئی بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی نیکی کا کام نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر نبی علیم کی سٹیمپ نہیں ہے جہاں شریعت اس آدمی کو ناپسند کرتی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ ساط والسلام کی بات نہ مانے واجبات ترک کرے جہاں شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے جو ان چیزوں کا ارتقاب کرے جن کو شریعت نے حرام اور ممنوع قرار دیا ہے وہاں پہ شریعت یہ بھی ناپسند کرتی ہے کہ آپ وہ عبادت کریں جو شریعت نے نہیں بتائی یا وہ عبادت شریعت نے بتائی ہے لیکن آپ اس کو ایک نئی شکل دے دیں حتیٰ کہ عبت کی کا روپ اختیار کر لے یہ کام سارے کے سارے کام ایسے کام ممنوع ہیں تو حدیث نمبر سات سو سیون تھری ایٹ قاف اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دی کہ نے امام بخاری نے اور امام مسلم نے ان عبد اللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما قال روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے اللہ عبداللہ اللہ سے بھی رادی ہوں کہ صحابی ہیں اور ان کے والد عمر سے بھی راضی ہوں کہ وہ بھی صحابی ہیں کال عبداللہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وہ بتانے سے پہلے یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کس موقع پہ کہا کیوں کہا اور اس کا تذکرہ آگے آنے والا ہے لیکن یہاں پہ بتا دینا زیادہ مناسب ہے جناب عبداللہ بن عمر کی شادی ہوئی اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ کون ہیں امر بن آس وہ اپنی بہو سے ملتے تو پوچھتے بھی تمہارے حالات کیسے ہیں میرے بیٹے کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا ہے تو وہ کہتی بہت اچھے ہیں آپ کے بیٹے بڑے نیک آدمی ہیں اور آج تک انہوں نے میرے بصر پہ قدم نہیں رکھا اور انہوں نے مجھ سے کوئی تعلق قائم کرنے کی کوشش نہیں کی تو جب ایسا جواب کئی دفعہ ملا امر بنآس کو عبداللہ کے والد کو تو انہوں نے نبی علیہ صدلام سے رابطہ کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ معاملہ ہے عبداللہ یہ کام کر رہا ہے صبح روزانہ روزہ رکھ لیتا ہے اور رات کو وہ قیام شروع کر دیتا ہے بیگم کا حقدہ نہیں کر رہا تو آپ علیہ وسلام نے تب عبداللہ بن عمر بن امر سے ملاقات کی اور پھر یہ گفتگو آپ کی اور عبداللہ بن امر بن آس کی ہوئی تو عبداللہ بن امر بن آس کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عبد اللہ اے عبداللہ علم اخبر تصوم النہار بتقوم اللّ کیا مجھے یہ بات نہیں بتائی گئی کہ تم دن کے ٹائم روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو تہجد پڑھتے ہو نفل پڑھتے ہو عبادت کرتے رہتے ہو فقل تو بھلا یا رسول اللہ میں نے کہا جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے اللہ رسول آپ کو یہ خبر ملی ہے اور صحیح ملی ہے میں ایسا ہی کرتا ہوں اور ایک روایت میں آیا ولم اردل الخیر یہ کام میں کر رہا ہوں اور میری نیت بری نہیں ہے میری نیت خیر کی ہے میری نیت کیا ہے خیر کی ہے اس سے پتہ چلا کہ ہمارے وہ مسلمان جو بدعات کا ارتكاب کرتے ہیں یہ تو خیر بدعت نہیں ہے لیکن جو بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں ان سے جب بات چیت کی جائے وہ کہتے ہیں ہماری نیت بڑی اچھی ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے لوگوں سے آپ پوچھیں وہ کہیں گے یہ ہماری محبت ہے اللہ کے رسول علیہ سات اسلام سے اور تم محبت نہیں کرتے ہو اسی لیے تمہیں خوشی نہیں ہے آپ کے یوم ولادت کی تو اس قسم کا جواب دیا یہاں پہ عبداللہ بن عمر نے کہ میں دن کے ٹائم روزہ رکھتا ہوں رات کو عبادت کرتا رہتا ہوں تو میری نیت کوئی بری نیت نہیں میری نیت اچھی نیت ہے کالا تو آپ نے کہا فلاں یہ کام نہ کرو اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا اگر تم یہ کام ایسے ہی کرتے رہے تو تمہاری آنکھوں میں گڑے پڑ جائیں گے اور تمہاری جان کمزور ہو جائے گی جسم کمزور ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کہا فلاں تف یہ کام نہ کرو سم افتر رودے بھی رکھا کرو وہ افطر اور رودوں کا ناغا بھی کیا کرو وقوم و رات کو قیام بھی کیا کرو ونم اور رات کو نیند بھی پوری کیا کرو دونوں کام کرو فعین علی جسدی کا علی کا کیونکہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے جسم کا کیا حق ہے کہ اس کو آرام دیا جائے اس کو راحت دی جائے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے نیند کا خیال رکھا جائے تو فرمایا تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے وہ ان آئینی علی کا حقہ اور تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے آنکھ کا حق کیا ہے کہ نیند پوری کی جائے وہ ان نلی کا علی کا حقہ اور تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے اس سے تعلق اہم کرو اس کے ساتھ بیٹھو اس کے ساتھ گفتگو کرو اس کا حال چال پوچھو وہ ان زوری کا علی کا حقہ اور تمہارے مہمانوں کا تمہارے اوپر حق ہے زور ظاہر کی جمع ہے کس کو کہتے ہیں مہمان کو مہمانوں کو وہ بِحَسْبِكَ أَن تَصُومَ کا شَهْرٍ شہرن سلاطت <تصفيق> یقیناً تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ہر مہینے تین دن کے روزے رکھ لو ہر مہینے اور شریعت کا اصول ہے کہ ایک نیکی پہ کتنا سوا ملتا ہے دس نیکیوں کا تو تین روزے کتنے ہو گئے پورے مہینے کے روزے ہو گئے تیس دن کے روزے ہو گئے تو ہر مہینے آپ تین دن کا روزہ رکھیں تو گویا کہ آپ نے پوری زندگی کے روزے رکھے ہیں ادر و ثواب کے لحاظ سے حقیقت کے لحاظ سے نہیں فرمایا فعین کا بک الحسن تین آشرہ یقیناً تمہیں تمہارے لیے ہر نیکی کے بدلے میں آشرم سالیہ اس جیسی دس نیکیاں ہوں گی یعنی نیکی تم ایک کرو گے روزہ ایک رکھو گے ثواب تمہیں دس کا ملے گا فعن کا سیام کلی یقیناً یہ ساری زندگی کے روزے ہو جائیں گے اگر تم ہر مہینے تین روزے رکھتے رہو تو کیا ہو جائے گا ساری زندگی کے روزے ہو جائیں گے اب نبی علی است اسلام کے الفاظ ختم ہو گئے اور اب کہتے ہیں عبداللہ بن, عمر بن عاص فشدو فشد علیہ تو میں نے سختی کی کس کے اوپر اپنے اوپر تو میرے اوپر سختی ڈال دی گئی ان یعنی کے اللہ کے رسول علیہ السلام تو مجھے بتاتے رہے آسان راستہ ایک مہینے میں تین روزے رکھ لو لیکن میں نے کیا کہا نہیں میں زیادہ رکھوں گا تو میں نے اپنے اوپر سختی کی تو میرے اوپر پھر سختی کر دی گئی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انی اجدوا میں قوت پاتا ہوں طاقت پاتا ہوں یعنی کہ میں ایک مہینے میں تین سے کہیں زیادہ روزے رکھنے کی طاقت پاتا ہوں خالا آپ نے کہا فسم سیام نبی اللہ داود السلام ولا تزد کہ اگر ایسا ہے کہ تم میں طاقت زیادہ ہے روزے رکھنے کی تو تم اللہ کے نبی داود علیہ السلام کے روزے رکھ لو ولا تزد علیہ اور اس پہ اضافہ نہ کرو تو میں نے کہا وہ ماں کا اللہ داعود علیہ السلام اللہ کے نبی داود علیہ السلام کے رودے کیا تھے کیسے تھے کس طرح تھے قال آپ نے کہا نصف دہری آدھی زندگی کے رودے انہوں نے روزے کتنے رکھے ہیں وہ کیسے ایک روزہ رکھتے اور ایک ناگا کر لیتے تو گویا کہ اگر ان کی عمر پچاس سال ہے تو پچیس سال میں روزے یعنی کہ جوان ہونے کے بعد فقان عبداللہ یقول ابادمہ کبیر تو عبد اللہ اب نبی علیہ السلام نے تجویز پیش کی پہلی تجویز آپ کی کیا تھی کہ ایک مہینے میں کتنے روزے رکھو تین ہوا کہ دس دنوں کے بعد ایک روزہ ہو جائے گا جب عبداللہ بن عمر نے اصرار کیا کہ میں اس سے کہیں زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں تو پھر آپ نے کہا دعبد علیہ السلام کے روزے رکھ لو ایک دن رکھو اور ایک دن چھوڑ دو یعنی کہ مہینے میں کتنے روزے ہو گئے پندرہ, پندرہ. پندرہ چودہ تو اب یہ اسی انداز سے روزے رکھتے رہے ایک روزہ رکھ لیا اور ایک ترک کر لیا جب بوڑھے ہو گئے تو اس عمل پہ ہمیشگی کرنا مشکل ہو گیا اب وہ چاہتے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں نے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہوتی اور رخصت قبول کر لی ہوتی اور تو آج مجھے مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑتا اب ہو سکتے آپ کے ذہن میں سوال آئے بھئی اس میں کون سا مسئلہ ہے اگر اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں نہیں رکھ سکتے پندرہ تو اب آپ تین رکھنے شروع کر دیں نہیں صحابہ کے نام چاہتے ہیں کہ جو عمل شروع کیا ہے وہ مسلسل کرتے رہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کو وہ نیک امال سب سے زیادہ محبوب ہیں جن پہ ہمیشگی کی جائے جن پہ استمرار ہو جن میں ناغا نہ ہو تو فکان عبد اللہ یقول اباد تو عبداللہ کہا کرتے تھے بوڑے ہو جانے کے بعد کیا کہا کرتے تھے یا لیتنی تنی اے کاش تو میں نے قبول کر لی ہوتی رخصتً نبی نبی علیہ السلاۃ السلام کی رخصت اور مسلم شریف میں باقاعدہ وضاحت ہے کہتے ہیں کہ میں نے تین دن روزہ رکھنے کی وہ رخصت قبول کر لی ہوتی جو اللہ کے رسول نے بتائی تھی تو یہ مجھے میرے گھر والوں سے اہل و یال سے اور میرے مال سے زیادہ محبوب ہوتا تو یہ حدیث اپنے اختتام کو پہنچی لیکن اس حدیث میں کچھ اور الفاظ بھی دیگر روایات میں آئے ہیں تو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے پھر غور کریں گے اس حدیث کے اوپر وفی روایت اللہم اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کن دونوں کی ایک روایت میں عائشہ نہیں بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں وفی روایت اللہ اور بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کالا وہ کہتے ہیں کون عبد اللہ بن امر بن آس کہ وکال علی نبی یو صلی اللہ وسلم مجھ سے نبی علی صلی اللہ علیہ السلام نے اس موقع پہ یہ بھی کہا تھا کہ ان لا تدلی لکولوبی کا عمر یقینا تم نہیں جانتے شاید کہ تمہاری عمر لمبی ہو جائے ان عمر تمہاری لمبی ہو جائے پھر تم کیا ہو جاؤ گے آخری عمر میں کمزور ہو جاؤ گے اور مسلسل اتنے روزے رکھنے کی تم استاد نہیں ہوگی تو آپ یعنی کے ترغیب دے رہے ہیں کہ تم روزے اپنے کم کر دو آپ آپ اندازہ کریں کہ ہماری شریعت کا مزاج اور رجحان کیا ہے کتنا اس میں اعتدال ہے کہ بھائی تمہارے اوپر حقوق ہیں تمہارے مہمانوں کے تمہاری بیوی کے تمہارے جسم کے اور ایک روایت میں آتا ہے تمہاری اولاد کے کہاں یہ اور کہاں ہم پیروں فقیروں کی کہانیاں سنتے ہیں اور ان کے مرید بڑے فخر سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے اتنے سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کی یا ہمارے فلاں جو عالم دین ہیں وہ چالیس سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے تو یہ چیزیں جو ہیں جو فخریہ طور پہ ایسے بیان کی جاتی ہیں یہ خلاف شریعت ہوتی ہیں اور عام طور پہ جو نیک لوگ گزرے ہیں یا علماء گزرے ہیں ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بعد والے یہ چیزیں ان کی طرف منصوب کر دیتے ہیں وفی روایت اللہما اور ان دونوں کی ایک اور روایت میں ہے ولفۃ المسلم و کس کے ہیں مسلم کے ہیں بلکہ یہ جو الفاظ ابھی میں نے پڑھے تھے کہ آپ نہیں جانتے شاید آپ کی عمر لمبی ہو جائے وہ اور جو ابھی پڑھنے لگا ہوں مسلم شریف میں ایک ساتھ آئے ہیں قالا عبداللہ بن بن بناس کہتے ہیں فصیت تو قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حالت کی طرف پہنچ چکا ہوں جو مجھ سے بیان کی تھی نبی علیہ نے کہ تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی اور تمہیں کیا ہوگا مشکل پیش آئے گی تو کہتے ہیں فصیر تو میں پہنچ چکا ہوں الدی اس حالت کی طرف جو مجھ سے بیان کی تھی کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلم کبیر تو, تو جب میں بڑا ہو گیا ودت تو میں نے تمنا کی میں نے آردو کی انی کنت قبلت رخصت نبی اللہی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی علیہ السلام کی رخصت قبول کر لی ہوتی ولی بخاری اور اس حدیث کی بخاری شریف کی ایک رویت میں کچھ اور بھی آیا ہے وہ کیا ہے قال وہ کہتے ہیں کون عبداللہ بن عمر بن عاص کیونکہ ان کی انہی کی رویت چل رہی ہے وہ کہتے ہیں ان کہنی ابی امرأتن ذات حسبن میرے باپ نے میرا نکاح ایک خاندانی عورت سے کیا اچھے خاندان کی عورت اس سے کیا فکان یا تاہد تو وہ اپنی بہو کی خبر گیری کرتے رہتے تھے جن کے ان سے سلام دعا کرتے رہتے حالات پوچھتے رہتے فیص چنانچہ وہ ان سے سوال کرتے با علیحا وہ اپنی بہو سے سوال کرتے با علیحہ اس کے خاند کے بارے میں تمہارا خام تمہارے ساتھ کیسا جا رہا ہے ان کے میرا بیٹا عبداللہ تمہارے ساتھ کیسا جا رہا ہے فتقول بہو نعم الرجل من کتنا اچھا آدمی ہے عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے لم يطع لنا فراشا اس نے ہمارے بستر پہ قدم رکھ کے نہیں دیکھا اس نے ہمارے بصر پہ کوئی قدم نہیں رکھا اس نے ہمارے بسر کو روندہ تک نہیں ہے ولم یوفت شلنا کنفا کنفن ساتر کے معنی میں ہے اور اس نے ہمارا پردہ کھول کر نہیں دیکھا ولم یوفت شلنا کنفن اور اس نے ہمارا پردہ جو ہے وہ کھول کر نہیں دیکھا اس کی پرتال نہیں کی یعنی کہ کوئی دلچسپی نہیں لی ہم میں اور ہمارے جسم میں ہمارے لباس میں کوئی دلچسپی نہیں لی مندو عطی ہو جب سے ہم اس کے پاس آئے ہیں جب سے شادی ہوئی ہے تب سے یہ صورت حال ہے فلما پال ادا لکھ تو جب یہ چیز عمر بن آس پہ طویل گزری دراز گزری یعنی دیکھا کہ تو بھائی عبداللہ تو بعض نہیں آ رہا شادی ہوئے کرسا ہو گیا ہے بیوی بی کو اس کہا کے نہیں دے رہا فلم پالئی تو جب وہ اب ان کا صبر جو ہے ختم ہو گیا تو ذکر علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے تذکرہ کیا کس سے نبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فقالہ تو آپ نے کہا القنی بی مجھے اس سے ملاؤ القنی مجھے ملاؤ بح اس سے فلقی تو تو میں آپ سے اس کے بعد ملا یہ کون کہہ رہے ہیں عبداللہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر آپ سے اس کے بعد ملا فقال تو آپ نے کہا کئی فتسوموں تم کیسے روزے رکھتے ہو یہ سوال کیا تو پھر عبداللہ میں المنعص نے وہ بتایا جس کا تذکرہ پچھلی حدیث میں ہو چکا ہے کہ دن کے ٹائم روزہ رکھتے تھے روزانہ اور رات کو قیام کرتے تھے عبادت کرتے تھے روزانہ تو پھر آپ نے ان کی تربیت کی تو اس حدیث سے پتہ چلا اس حدیث سے اور اس کی چھوٹی چھوٹی روایات سے پتہ چلا کہ ہماری شریعت اعتدال پہ مبنی ہے یہ شریعت سبق دیتی ہے کہ اللہ کا حق بھی ادا کرو مخلوق کا حق بھی ادا کرو جب کہ لوگ عام طور پہ افراد و تفرید کا شکار ہیں کچھ وہ ہیں جو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں لیکن بیوی کا حق ادا نہیں کرتے اولاد کا حق ادا نہیں کرتے اور استداروں کا حق ادا نہیں کرتے ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتے کچھ وہ ہیں جن کو صحب اخلاق کہا جاتا ہے ہر ایک سے پیار سے گفتگو کریں گے رشتہ دار بھی ان پہ خوش ہیں بیگم بھی خوش ہے بچے بھی خوش ہیں ملے دار بھی خوش ہیں لیکن رب ناراض ہے کیونکہ رب کا حق ادا نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے سود لیتے ہیں کبیرہ گلؤں کا ارتکاب کرتے ہیں تو ہماری شریعت جو ہے اس میں افراد و تفرید نہیں ہے بلکہ کیا ہے اعتدال ہے اللہ کا بھی ادا کریں اور اللہ کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی بچوں کا حق بھی ادا کریں تو اسے پتا چلا کہ پوری زندگی کا روزہ رکھیں روزانہ کی بنیاد پہ بغیر ناگے کے یہ ممنوع ہے اس کی اجازت نی. نہیں ہے اور یہ بھی پتہ چلا کہ ہر مہینے تین دن کے روزے رکھیں تو ثواب کے لحاظ سے ایسا ہے گویا کہ آپ نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں اور اس انداز سے ہر مہینے رکھیں گے تو گویا کہ پوری زندگی کے رکھیں دیکھیں اللہ کا فضل و کرم اللہ کی رحمت نمازوں کی طرف آ جائیں تو پانچ نمازیں فرض کر دی گئیں ثواب کتنی کا ملے گا پچاس کا روزوں کی طرف آ جائیں تو تین روزے رکھیں گے ثواب ملے گا پورے مہینے کے روزے رکھنے کا اور اس حدیث بھی پتہ چلا کہ آپ جو نیکی شروع کریں اس پہ مسلسل عمل کیا کریں ناگا کرنے سے گریز کریں اللہ کو وہ عمال زیادہ محبوب ہوتے ہیں جن پہ ہمیش کی کی جائے اسی لیے تو آپ عبداللہ امر مناس سے کہہ رہے تھے کہ بڑھاپے میں تم یہ کام نہیں کر سکو گے مطلب یہ ہے کہ جو عمل کرو گے اس کے اوپر میچکی کرنی ہے اور بڑھاپے میں تم سے یہ عمل نہیں ہو سکے گا پتا چلا کہ داود علیہ السلام بہت عبادت گزار تھے ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن ناگا کرتے تھے اور اسے سیام داود ہی کہا جاتا ہے اور یہ پتا چلا کہ جب عبداللہ بن عمر بن بنواس نے اپنی بیوی کو نظر انداز کیا تو نبی علی صلی اللہ علیہ السلام تک اطلاع پہنچی تو آپ نے اس معاملے میں خاموشی اختیار نہیں کی یہ نہیں کہا کہ وہ جانے اور اس کی بیوی جانے ہمیں کیا لگے نہیں آپ نے عبداللہ میں امر منوس کو تنبیہ کی انہیں وارننگ دی انہیں بتایا کہ تمہارے اوپر حقوق ہیں تمہاری بیوی کے اور وہ حقوق ادا کرو تو عمر بن بنواس اس کے بعد رب کا حق بھی ادا کرتے تھے اور اپنی وائف اور بیوی کا بھی حق ادا کرتے تھے اور اس حدیث یہ بھی پتا چلا کہ سسر کو چاہیے اپنی بہو کا خیال رکھے اور پوچھتا رہے کہ میرا میرے بیٹے کا سلوک کیسا ہے بجائے اس کے کہ بیٹے کو ترغیب دے کہ اپنی بیوی بی پہ سختی کرو اور اس کی پٹائی کیا کرو اور اس قسم کی باتیں کرے اس کی بجائے اپنے بیٹے کی صلاح کرے جب بیٹا بیوی بی کا حق ادا نہ کرتا ہو البتہ اگر لڑکی ایسی ہے جو قبیلہ گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے اللہ کی نہ کرتی ہے تو پھر اس سے وہ معاملہ کیا جا سکتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اپنی بہو کے ساتھ پیغام دے دیا تھا اپنے بیٹے کو کہ اپنی چوکھٹ تبدیل کرو تو اس کے بعد تیسرا باب ہے تیسرا باپ باپ اللہ انسومی یو میل عید باپ اللہ ان یو انسومی یومی یوم کہ دونوں عید کے ایام کے روزے رکھنے کی ممانت عیدیں کتنی ہوتی ہیں دو عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو نبی علیہ السلام نے ان دو عیدوں کے موقع پہ روزہ رکھنے سے کیا کیا ہے منع کیا, منع کیا ہے اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں دو عیدیں ہیں اگر زیادہ عیدیں ہوتی تو آپ فرماتے کہ جب بھی عید آئے کوئی بھی عید آئے اس دن روزہ نہیں رکھنا کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا درست نہیں ہے لیکن اسلام میں عیدیں دو ہی ہیں تیسری کوئی عید نہیں ہے تو اس لیے آپ نے ان دو عیدوں کے موقع پہ روزہ رکھنے سے منع کیا ہے اور اس سے پتہ چلا کہ عید کے دن روزہ رکھنا درست نہیں ہے جب کہ نبی علیہ السلام اپنے یوم ولادت کے موقع پہ ہر ہفتے کیا کرتے تھے روزہ رکھتے تھے آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے اور اس کے دو سببوں میں سے ایک سبب اور ایک وجہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا یہ میری پیدائش کا دن ہے تو آپ ولادت کے دن روزہ رکھتے تھے اور روزے کا دن عید کا دن نہیں ہوتا اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ عید کے دن آپ روزہ رکھیں تو آپ کا اپنی ولادت کے دن ہر ہفتے روزہ رکھنا اس بات کا پیغام ہے کہ میرے یوم پیدائش کو عید نہ بنانا حدیث نمبر سات سو انتالیس سیون تھری نائن میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کا نام کیا امام مسلم ان عائش رضی اللّہ عنہ قالت ام المؤمنین عائشہ رضی اللّہ عنہ سے رویت ہے وہ کہتی ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصعمین یوم الفطر یوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو روزے رکھنے سے منع کیا ہے کون سے دو روزے ہیں فرمایا ایک عید الفطر کے دن کا روزہ اور ایک عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ تو ان دو دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ عید کے دن ہیں بلکہ علماء کے نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی نے منت مانی ہو مثال کے طور پہ منت مانی گئی ہے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے وہ جس دن آئے گا اس دن کا میں روزہ رکھوں گا اب بیٹا پہنچا ہے کس دن عید والے دن تو کیا اس دن روزہ رکھیں گے حالانکہ منت کا روزہ فرض ہوتا ہے نظر کا روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے لیکن رکھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ کون سا دن ہے عید کا دن ہے تو یہ روزہ آپ کسی اور دن رکھیں گے تو عید الفطر کے موقع پہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے باب نمبر چار باب سوم ایام تشریقی ایام تشریق کا روزہ ایام تشریق کس کو کہتے ہیں پہلا سوال تو یہ اٹھے گا تشریق کہتے ہیں گوشت خشک کرنے کو اور اسے دھوپ میں ڈالنے کو تشریق اللحمی گوشت کو دھوپ میں ڈالنا اور اسے خشک کرنا یہ کیا ہو گیا تشریق ہو گیا تو عید الاضحیٰ کے موقع پہ وہ لوگ جانور ذیبہ کرتے اور اس زمانے میں فریزر وغیرہ نہیں تھے گوشت اسٹور کرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ گوشت کو ٹکڑے کر لیا جاتا اور پھر اسے ایک مخصوص طریقہ اختیار کر کے دھوپ میں خشک کر لیا جاتا اب یہ گوشت وہ کئی مہینے بعد میں بھی استعمال کرتے رہتے تھے تو یہ گوشت خشک جو ہوتا تھا وہ کن دنوں میں ہوتا تھا قربانی کے اگلا دن گیارہ تاریخ بارہ تاریخ تیرہ تاریخ ان دنوں میں یہ گوشت خوشک ہوتا تھا اسے ان دنوں کو کیا کہا جاتا ہے ایام تشریق تو یہاں پہ بتایا یہ جائے گا کہ ایام تشریق کا روزہ رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں عید الفطر کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے عد الاضحیٰ کے دن روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے لیکن عید الاضحیٰ کے بعد جو اگلا دن ہے گیارہ بارہ تیرہ جامع تشریح کیا ان کے روزے رکھ سکتے ہیں تو اس بارے میں سات سو چالیس سیون فور زیرو خواہ اس عدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے بخاری امام بخاری ان وعن ابن عمر رضی اللہ عنہم قالا رویت عائشہ سے اور جناب عبداللہ بن عمر سے قال وہ دونوں کہتے ہیں لم ی رقصفی ایام تشریقی ائیں یس الا لمن لم یجد دلحدیا کہ ایام تشریح کا علدہ رکھنے کی رخصت نہیں دی گئی یعنی کہ ایام تشریح کا رودہ رکھنے کی رخصت نہیں دی گئی اللہ لمن لم یجد دل سوائے اس آدمی کو جو قربانی کرنے کی سطات نہیں رکھتا اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی سمجھتے ہیں تو یہ لفظ کیا ہونا چاہیے لم یو رقص جام تشریقی ائین کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی رخصت نہیں دی گئی سوائے اس آدمی کو جو قربانی کرنے کی استاد نہیں رکھتا اور وہ حج کر رہا ہے کیا کر رہا ہے حج کر رہا ہے کون سا عمرے والا حج ایک ہوتا ہے وہ حج جو عمرے کے بغیر ہو یعنی کہ پہلے کبھی آپ نے عمرہ کیا ہوا ہے لیکن اس سفر میں آپ عمرہ نہیں کر رہے صرف حاج کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں حج افراد اور ایک ہوتا ہے حج کہ آپ حج کے دنوں میں حج کے مہینوں میں مکہ آئے اور اپنے مکاس سے آپ جب نیت کریں تو ایک ساتھ نیت کریں حج کی بھی عمرے کی بھی اس کو کیا کہتے ہیں قرآن؟ قرآن. یہاں پہ حج عمرہ دونوں ہوں گے لیکن درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا درمیان میں آپ احرام نہیں کھولیں گے تو حج کی کرنے والے پہ واجب ہے کہ قربانی کرے کیوں کیونکہ اللہ نے اس کو موقع دیا ہے ایک ہی سفر میں دو کام کرنے کا تو اس وجہ سے اس پہ قربانی ہے اور تیسرے نمبر پہ حج کون سا ہوتا ہے حج تمتو کہ آپ حج کے مہینوں میں آئیں مکہ اور جب اپنے مکاس سے گزریں تو وہاں پہ آپ احرام باندھیں نیت کریں کہ اس کی صرف عمرے کی مکہ پہنچ کے آپ طواف کر کے صفا مروہ کی صحیح کر کے عمرہ کر کے حلال ہو جائیں اور اب آپ انتظار کریں ذوالحجہ کی آر تاریخ کا جب ذوالحجٰ کی آر تاریخ آئے تو سارے حاجیوں کے ساتھ آپ کہاں چلے جائیں مینار چلے جائیں اور اس طرح کر کے آپ حج کریں گے تو آپ کا حج بھی ہو گیا عمرہ بھی ہو گیا اور درمیان میں آپ حلال بھی ہو گئے تو یہ کیا حج تمتو تو جو حج تمت و اجتران کرے گا اس کے اوپر کیا واجب ہے قربانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تمت عب العمراتی علحد جی فمت سی کہ جو عمرے کے ساتھ ساتھ حج کا فائدہ بھی اٹھائے یعنی کہ ایک سفر میں عمرہ بھی کرے حج بھی کرے تو اس کے اوپر کیا ہے تو اس کے اوپر قربانی ہے آپ جس کے پاس قربانی کی استاد نہ ہو وہ غریب ہو وہ کیا کرے یہ سوال ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ بکرا میں ایتمر ایک 196 میں ون کہ فمل یجد جو قربانی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو جو قربانی نہ کر سکتا ہو فسیام اسلاطت ایام انف الحجی جی تو وہ تین روزے حج کے دوران رکھے گا وہ سب آطن اور سات روزے تب رکھے گا جب اپنے گھر واپس آ جائے گا اپنے ملک واپس آ جائے گا تو جو قربانی کرنے کی ساتھ نہ رکھتا ہو حجمت و حج کران کر رہا ہو اس کے لیے کیا ہے پھر دس روزے ہیں ساتھ رو تین کب رکھے گا حج میں اور سات کب رکھے گا حج کے بعد اپنے گھر میں پہنچ کے اب اس کے بارے میں جناب ایسا کہہ رہی ہیں اور دلاب عمر کہہ رہے ہیں کہ لمحی فی تشریح کی ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی رخصت نہیں دی گئی علی مل نے می سوائے اس آدمی کے رخصت ان کو اس آدمی کو دی گئی ہے جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے گا تو وہ ایام تشریح کے بھی تین تین روزے اس نے میں رکھنے ہیں نا تو وہ گیارہ بارہ تیرہ کا رکھ سکتا ہے جبکہ عام طور پہ یہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے اس کے بعد حدیث نمبر چا سات سو اکتالیس سیون فور ون میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام کا نام کیا امام مسلم ان نبیشۃ الہد علی روایت ہے نبیشہ الہد سے نبیشہ کا پورا نام کیا ہے نبیشہ بن عبد اللہ بن امر بن عطاب یہ ہیں نبیشہ الہد قال وہ کہتے ہیں قعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام و ایام اقن وشر بن ایام تشریق جو ہیں گیارہ بارہ تیرہ یہ دن کھانے پینے کے ہیں یہ کون سے دن ہیں کھانے پینے کے قربانی کے جانور ذبح کریں گوشت کھائیں دیں لیں اور اس کے علاوہ بھی پیتے بھی رہیں تو ان الفاظ سے بھی پتہ چلا کہ ان ایام میں روزہ نہیں رکھنا کیونکہ شریعت نے ان ایام کو کون سے ایام قرار دیا ہے کھانے پینے کے دن کیا قرار دیا ہے شریعت نے کہہ دیے کہ کھانے پینے کے دن ہیں تو ہم ان دنوں میں روزہ رکھ لیں تو پھر یہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف ہوگا البتہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے جس کو رخصت مل گئی ہے وہ کون ہے جو حج کر رہا ہے اج تمتو اج کران اور قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو وہ اے تین روزے حج میں رکھے گا تو اگر وہ یعنی کہ آٹھ تاریخ آٹھ زلجا کا روزہ نہیں رکھ سکا ساتو لجا کا روزہ نہیں رکھ سکا ان ایام میں نہیں رکھ سکا تو پھر ان ایام میں وہ روزے رکھ لے یعنی کہ گیارہ بارہ تیرہ کو یہاں پہ سوال ہے ایام تشریق کتنے ہیں ایک رائے یہ کہ ایام تشریق دو ہیں گیارہ اور بارہ اور دوسری رائے یہ کہ یام تشریح تین ہے گیارہ بارہ اور تیرہ ان دو اقوال میں سے یہ آخری قول کہ جام تشریق تین ہیں یہی قول مناسب اور درست محسوس ہوتا ہے واللہ تعالی عالم اس کی تحید اس رسبا سے بھی ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ نے کہا یام تشریح کھانے پینے کے دن ہیں ایسے ہی ہے اور دوسری حدیث مسلم میں آتی وہاں پہ کہا ایام و مینا ایام و مینا کے ایام کون سے ایام ہیں؟ کھانے پینے کے ایام ہیں اچھا ایام منا کتنے ہیں وہ تو تین ہیں گیارہ بارہ تیرہ تو ایام تشریق اور یام منا ایک چیز کے دو نام ہو گئے تو اس سے پتہ چلا کہ ایام تشریق جو ہیں وہ تین ہیں گیارہ بارہ تیرہ قربانی کا جانور آپ دس علی کو ذبح کریں گے سب سے افضل ہے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کر لیں ورنہ آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں پھر آپ گیارہ کو بھی کر سکتے ہیں ورنہ آپ بارہ کو بھی کر سکتے ہیں ورنہ پھر آپ تیرہ کو بھی کر سکتے ہیں باب نمبر پانچ باب کراہتیامل جموعاتی منفردن صرف جمعہ کا روزہ رکھنا یہ کیا ہے یہ مکلو ہے ناپسندیدہ عمل ہے کہ آپ صرف جمعہ کا روزہ رکھیں ہاں اگر آپ جمعرات جمعہ کا رکھیں تو کوئی حرض نہیں ہے جمعہ اور سات ہفتے کا رکھ لیں تو انشاءاللہ کوئی حرض نہیں ہے لیکن صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ کیا ہے یہ مکلو ہے آپ دیکھیں میری اور آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ جمعہ بڑا خاص دن ہے اس دن روزہ رکھنا چاہیے لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ خصوصی طور پہ جمعے کے دن کا روزہ رکھنا یہ اس کی اجازت نہیں, نہیں, نہیں ہے حدیث نمبر سات سو بتالیس سیون فور ٹو قاف اس حدیث کو اپنے اپنی کتب میں جگہ دینے والے امام کون ہے امام بخاری اور امام مسلم عن ابی رضی اللہ عنہ قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یسوم احدم یوم جموعہ اللہ یومن قبلہ او بادہ جناب ابولہ سے ویت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے لا یسوم یوم الجمعہ تم میں سے کوئی بھی جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھے اللہ یو من قبلہ مگر یہ کہ ایک دن اس سے پہلے ہو کس سے جمعہ, جمعہ, جمعہ سے او باد یا جمعہ کے بعد ہو یعنی کہ آپ جمع رات جمعہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں آپ میں رفتے کا رکھ سکتے ہیں لیکن صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے اس بارے میں ایک اور حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ نبی علی صلاحت وسلام جناب جویریہ سے کہتے ہیں جو آپ کی وائف اور ہماری کیا ہیں ماں ہیں ان سے کہتے ہیں جیسا کہ بخاری شریف میں آیا ہے انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا کس کا جمعہ کے دن کا آپ نے کہا اسم امسی کیا تو گزشتہ دن روزہ رکھا ہوا تھا انہوں نے کیا جواب دیا کہ نہیں میں نے نہیں رکھا تھا آپ نے کہا کہ کیا تم کل کا روزہ رکھنا چاہتی ہو کل کون سا دن ہوگا ہفتہ تو انہوں نے کہا نہیں تو آپ نے فراہم افتیری پھر یہ روزہ جمعہ کا جو تم نے رکھا ہوا ہے اس کو توڑ دو آپ دیکھ لیں کہ جمعہ کے دن کا صرف روزہ رکھنا ساتھ جمعرات نہ جمعرات کا نہ رکھنا ہفتے کا نہ رکھنا شریعت نے اس معاملے میں اتنی سختی کی ہے کہ جس آپ کی وائف نے روزہ رکھا ہوا تھا صرف جمعہ کے دن کا آپ نے کیا کہا اس کو توڑ دو البتہ جمعہ کے دن کا روزہ وہ بھی رکھ سکتا ہے جو پہلے سے روزے رکھتا رکھتا آ رہا ہے اور اب اس کا روزہ بن رہا ہے جمعہ کے دن مثال کے طور پہ ایک آدمی کے روزے رکھنے کی ترتیب کیا ہے ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن نہ رکھنا اب اس نے بدھ کا روزہ رکھا ہوا تھا جمعرات کا ناگا کیا اب کیا آ گیا جمعہ آ گیا تو ایسے آدمی کو یہ روزہ رکھنے کی انشاءاللہ شاء اللہ ہے اس بارے میں ایک ادیث کے الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا جسے امام مسلم اپنی صحیح میں بیان کرتے ہیں نمبر ہے ون ون فور فور ایک ہزار ایک سو چوالیس آفرمات اللہ تخت صرف جمعہ کی رات یعنی کہ جمعرات آج جمعرات ہے جو رات آئے گی جمعہ کی رات جمعہ کی رات اسے خاص کر لینا قیام کے لیے رات کے نوافل کے لیے تہجد کے لیے تو آپ نے کہا یہ کام نہ کرو پھر کہا اور ایسے ہی جمعہ کے دن روزہ نہ رکھو سوائے اس آدمی کے کہ جس کا روزہ جمعہ کے دن آ رہا ہے اس کی اپنی کسی ترتیب کی وجہ سے اس نے جمعہ کا قصد نہیں کیا جمعہ کا خاص ارادہ نہیں کیا تو اس کو رکھنے کی اجازت ہے اب ہے باب نمبر چھ باب سومی یوم عشورا کے یوم عشورا کے روزے رکھنے کا بیان عشورا کس کو کہتے ہیں دس کو یوم عشورا محرم کی دس تری کو کہتے ہیں اگرچہ کچھ علماء کے نے اس سے اختلاف کیا ہے کس سے ہے دس سے تو آشورہ کا لفظی معنی جو ہے اس سے واضح طور پہ پتا چل رہا ہے کہ کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اشورا اب ہم نو طریقوں کہیں گے نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ عباس کی ایک روایت کی وجہ سے بر اس کا شاید میں آگے تذکرہ کروں فی الحال آتے ہیں باپ کی طرف کہ یوم آشورہ کا روزہ حدیث نمبر ہے سات سو تینتالیس سیون فور تھری قاف اس حدیث کو روایت کرنے پہ اتفاق ہو گیا کس کا امام مخالف اور امام مسلم کا انعشت رضی اللہ عنہ قالت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے وہ کہتی ہیں کان یوم عاشور اطوم ہو قریشن فل جاہلیہ یوم عاشور یہ وہ ہے جس کا قریشی روزہ رکھا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں زمانہ کفر میں یعنی کہ پہلے سے قریشی اس کا روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں وہ کیوں رکھتے تھے کیا وجہ ہے جی اس کی اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی تو ان کا کیا تعلق اللہ علیہ السلام سے وہ تو مشرق ہیں بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں تو بہرحال سبب کیا تھا پہلے ادیان جن کی تعلیمات مکہ والوں کے پاس موجود تھیں کلشیوں کے پاس موجود تھیں شاید اس میں یہ تعلیمات تھیں کہ دس محرم کا روزہ رکھنا چاہیے تو اس وجہ سے دس محرم کے روزے کا کیا ہوتا تھا اہتمام ہوتا تھا جناب ایسا کہتی ہیں کہ یوم عاشور یعنی کہ دس تاریخ کو قریشی روزہ رکھا کرتے تھے کب فل جاہلی زمانۂ کفر میں وکان رسول اللہ یسوم اور نبی علیہ السلام بھی اس کا روزہ رکھتے تھے اس کا مطلب آپ مکہ میں ہی قریشیوں میں رہتے ہوئے اس کا روزہ رکھتے تھے فلم مدینہ جب آپ مدینہ آئے تو سامو آپ نے اس دن کا روزہ رکھا وہ امر اب اور اس دن کے روزے رکھنے کا حکم بھی دیا آپ نے روزہ رکھا رکھنے کا حکم دیا تو کیا پتا چلا یہ روزہ رکھنا واجب ہے کہ غیر واجب واجب ہے کیونکہ آپ نے حکم دے دیا نا اگر آپ روزہ رکھتے ترغیب دیتے لیکن آڈر نہ دیتے تو پھر ہم کہتے واجب نہیں ہے اب آپ نے کیا کیا ہے حکم دیا ہے یہ روزہ رکھنے کا اور یہ کس سال کا واقعہ ہے جب نبی علیہ صاۃۃ وسلام مکہ سے مدینہ عزت کر کے آئے ہیں تو اون ایام میں یہ ہوا ہے تو اس لیے مسلمانوں نے دس وحم کا روزہ بطور واجب ایک ساتھ رکھا ہے بطور واجب اس زمانے میں رمضان کے رود فرض نہیں تھے جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر آپ نے بتایا کہ دس محرم کا روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے یہ تمہارا اختیار ہے رکھنا چاہو تو رکھ لو نہ رکھنا چاہو تو تمہیں اس کا بھی حق حاصل ہے فلم میں آفلی رمضان جب رمضان فرض ہو گیا ان کے رمضان کے رودے فرض ہو گئے تارا کا یوم عاشورا تو آپ نے دس محرم کو دس طریق کو ترک کر دیا ترک کرنے اس مراد کیا ہے اس کے وجوب کو ترک کر دیا پہلے آپ حکم دیتے تھے اب آپ نے حکم دینا چھوڑ دیا فمن شاء اصام تو جو چاہتا اس کا روزہ رکھ لیتا ومن شاء اطلاق اور جو چاہتا اس کا روزہ ترک کر دیتا کس کا روزہ اشورا کا دس محرم کا تو روزہ دس محرم کا جو بطور واجب رکھا گیا وہ ایک ساتھ ہی رکھا گیا ہے اس کے بعد کیا ہو گیا پھر رمضان کے روزے فرد ہو گئے اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر سات سو چوالیس کی طرف سیون فور, فور قاف اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے دو امام ہیں امام بخاری اور امام مسلم خوف سے مراد کیا ہوتا ہے اتفاق یعنی کہ ان دونوں کا کیا ہو گیا ہے اتفاق ہو گیا ہے موسیٰ رضی اللہ عنہ قال جناب اب موسا رضی اللہ عنہ سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کان یوم عاشور یوم عاشور دس تاریخ کا دن جو ہے عیدن اس کو یہودی عید شمار کیا کرتے تھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسوم تم تو نبی وسلم نے فرمایا تم اس کا روزہ رکھو یہ اس کو کیا شمار کرتے ہیں عید اور یہ پوری حدیث جو ہے میں آپ کو کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ مفہوم صحیح ایمانوں میں ہم جان لیں پوری حدیث جو ہے اس طرح ہے کہ ابو مسافری کہتے ہیں کہ خیبر والے یہودی کون سی یہودی خیبر والے یہودی جو ہیں وہ دس تاریخ کا روزہ رکھتے تھے اور اس دن کو بطور عید مناتے تھے تو علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دن کا روزہ رکھو یہ مسلم شریف ہے حدیث نمبر 1131 ون تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہودی لوگ خیبر کے جو یہودی ہیں وہ دس محرم کو بطور عید بھی مناتے تھے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتے تھے ان کے ان کے ہاں یہ تھا کہ عید بھی ہے روزہ بھی ہے ہماری باری کیا آئی کہ عید کے دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ نے پھر کیا, کیا آپ نے کہا کہ تم لوگ کیا کرو تم لوگ روزہ رکھا کرو یعنی کہ یہودی تو عید کے طور پہ بھی مناتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن تم نے کیا کرنا ہے صرف روزہ رکھنا ہے اس کو عید کے طور پہ ان کہ منانا نہیں. نہیں ہے حدیث نمبر سات سو پینتالیس سیون فور فائیو میم اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کا نام کیا امام مسلم عن ابی غطفانہ ابن قریف خالص میں تو عباس رضی اللہ نصام رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم و امر اب سیامی ابو غطفان بن طریف المری سے روایت ہے اور ابو غطفان کا نام کیا ہے سعد ان کا نام کیا ہے سعد کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یقول وہ کہہ رہے تھے کہ ہی ہنسام رسول اللہ ص اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھا اللہ کے اسلام نے یوم عاشورا کا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی دیا وہ عمر اب اس کے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا تو قعل انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول ان نہو یومن تو محل یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم کرتے ہیں کون یہودی اور عیسائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعیدہ کان العام المکمل جب آئندہ سال آئے گا ہوگا تو انشاءاللہ ہم نو طریقہ روزہ رکھیں گے قال راوی کہتے ہیں کون عبداللہ بن عباس عبد اللہ عباسمل آئندہ سال نہیں آیا یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فوت ہو گئے <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> یوم عشورا کی اہمیت تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس دن کے روزہ رکھنے کا پہلے حکم دیا تھا وجوباً اب بھی آپ کا حکم برقرار ہے لیکن وجوباً نہیں بلکہ استحبابن کہ یہ روزہ رکھنا آج بھی افضل ہے سنت ہے اور ثواب ملے گا لیکن اب یہ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے اچھا اسی سے یہ پتہ چلا ان احادیث سے یہ جو ہم نے ابھی تین پڑھی ہیں جن کا یوم عشورا کے روزے سے تعلق تھا کہ نبی علیہ اللہ کے زمانے میں بھی دس محرم کو بہت اہمیت تھی لیکن وہ اہمیت ماتم کرنے کے لحاظ سے نہیں تھی نوحہ کرنے کے لحاظ سے نہیں تھی وہ اہمیت کیا تھی کہ یہ دن روزہ رکھنے کا دن ہے یہ دن روزہ رکھنے کا دن ہے اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کے چچا سعید الشہدا امیر حمزہ شہید ہوئے اور ان کے جسم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹا گیا ناک کو کان کو اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے ان کے یوم شہادت کو ماتم کے طور پہ نہیں منایا غم کے طور پہ نہیں منایا تو دس محرم اسلام میں اس کی کیا اصلیت ہے یہ روزہ رکھنے کا دن ہے یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو فرعون اور فرعون کی ہواریوں سے کیا دی تھی نجات دی تھی تو موسا علیہ السلام نے اس دن کا روزہ شکرانے کے طور پہ رکھا تو مسلمان بھی اس کا روزہ رکھتے رہے لیکن اس وقت تک جب تک کہ یہودیوں کی مخالفت سے روکا نہیں گیا تھا پھر آپ کی زندگی کے آخری سالوں میں یہ اصول ہو گیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کیا کی جائے مخالفت کی جائے مذہبی امور میں مذہبی امور میں ان کی کیا کی جائے مخالفت کی جائے تو آپ نے کہا میں زندہ رہا تو میں کس طریقے کا روزہ رکھوں گا نو. نو کا اب آپ نے نو کا روزہ نہیں رکھا اس سے پہلے آپ کیا ہو گئے فوت ہو گئے اب نو طریقے روزے کا کیا حکم ہے کیا ہم یہ روزہ رکھیں گے جی ہاں بالکل رکھیں گے کیوں کیونکہ اللہ کے نے فرمایا تھا کہ میں زندہ رہا تو میں نو طریقہ روزہ رکھوں گا بلکہ کہا تھا لازمی طور پہ رکھوں گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم نو طریقہ روزہ رکھیں لیکن کیا صرف نو کا رکھا جائے گا یا نو اور دس دونوں کا رکھا جائے گا تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نو کا اس لیے رکھا جائے گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں زندہ رہا تو نو طریقہ رکھوں گا اور دس کا اس لیے رکھا جائے گا کہ دس طریقہ روزہ آپ نے مسلسل رکھا صحابہ کرام کو شروع میں وجوبی طور پہ حکم دیا بعد میں وجوب ختم ہو گیا آپ کی ترغیب ترغیب باقی رہی ترغیب کیا رہی باقی, باقی رہی آپ کہتے رہے جو چاہتا ہے روزہ رکھ لے جو چاہتا ہے نہ رکھے تو دس تاریخ کے روزے کو آپ نے کینسل نہیں کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ دس تاریخ کا روزہ ختم اور آئندہ تم نے نو کا رکھنا ہے نہ یہ کہا کہ دس تاریخ کا روزہ جو ہے شفٹ ہو گیا نو تاریخ کی طرف دس تاریخ کا روزہ اپنی جگہ پہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے موسا علیہ السلام کو نجات دی تھی دس تاریخ کو انہوں نے دس تاریخ کا روزہ رکھا آپ دس کا رکھتے رہے صحابہ کرام دس کا رکھتے رہے صرف یہ ہوا ہے کہ آخری زندگی میں آپ نے کہا تھا کہ میں زندہ رہا تو میں نو کا لازمی طور پہ رکھوں گا یہ نہیں کہا تھا دس کا نہیں رکھوں گا اس لیے نو کا بھی رکھا جائے اور دس کا بھی رکھا جائے تو یہ تھی تین احادیث جن کا دس محرم کے روزے سے تعلق ہے اب ہم بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف وہ کیا باب نمبر سات بابو سیامی صلاحتی ایام منکلِ شہرین وغیرہ رہا اس باب میں کیا ہے کہ ہر مہینے کے تین دنوں کا روزہ رکھنا وغیرہ رہا اور ان کے علاوہ کا بھی ہر مہینے کے تین دنوں کا اور تین دنوں کے علاوہ کا بھی کیا کرنا روزہ رکھنا ان کے اس بارے میں کیا حدیث ہے شریت اس بارے میں کیا کہتی ہے یہ مطلب ہے حدیث نمبر ہے سیون فور سکس سات سو میم اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے امام مسلم المعادہ العدویہ روایت ہے معادہ ادویہ سے اور یہ کون ہے پورا نام کیا ہے معادہ بنت عبداللہ مادہ جو کس کی بیٹی ہیں عبداللہ اللہ کی یہ ادوی ہیں بصری ہیں تو ان سے روایت ہے کہ الحاث اللہ تعائشہ کہ انہوں نے سوال کیا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے رسول کی وائف ہیں سوال کیا کہ اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من منک الِِشرین سلاستِ ایام کہ کیا نبی علیہ اللاۃ والسلام ہر مہینے میں تین دن کا روزہ رکھتے تھے کیا اللہ کے کی رسول یصوم روزہ رکھتے تھے سلاست ایام تین دن منک الشاین ہر مہینے سے ہر مہینے میں تین دنوں کا آپ روزہ رکھا کرتے تھے یہ سوال ہوا ہے قالت تو ہماری ماں جناب عائشہ فرمانے لگی نام بالکل آپ ہر مہینے میں کتنے روزے رکھتے تھے تین فقول تو تو میں نے ان سے کہا یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے کہا یہ معادہ الادیہ کہہ رہی ہیں جنہوں نے یہ حدیث سنی ہے جناب عائشہ سے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے جناب عائشہ سے کہا مین ایا مشہری کان یسوم کہ مہینے کے کون سے دنوں کے آپ روزے رکھا کرتے تھے یعنی کہ شروع کے دنوں کے درمیان کے دنوں کے آخری دنوں کے اس کی تاریخیں کیا ہوتی تھیں مہینے میں تین روزے رکھتے تھے کن ایام میں قال جاب ایشا کہتی ہیں لم یقن یبالی من ائی ای ایام شہ علی یسوم آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ آپ مہینے کے کون سے ایام کے روزے رکھ رہے ہیں کیا مطلب ہر مہینے تین روزے رکھتے تھے ان کی اس کی کوئی خاص طریقے یا ڈیٹیں نہیں تھیں بس مہینے میں تین روزے رکھنے ہیں یہ کام آپ کرتے تھے تو یہ جناب عائشہ نے بات کہی ہے اپنے علم کے مطابق لیکن ہمارے پاس ایک اور روایت ہے جسے امام ترمدی اور نسائی نے اپنے کتب میں جگہ دی ہے شیخ البانی نے اس روایت کو حسن درجے کی قرار دیا ہے اس میں ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بزرگ سے کہا تھا کہ جب تم کسی مہینے کے روزے رکھنے لگو تو فسم صلاح عشرہ تیرہ تاریخ کا روزہ رکھو چودہ تاریخ کا اور پندرہ تاریخ کا یعنی کہ چاند کے مطابق اسلامی مہینے کی جو تیرہ تاریخ ہے اس کا روزہ رکھو چودہ تاریخ کا پندرہ تاریخ یعنی کا جن کو کیا کہتے ہیں یام بیت ان کو کیا کہا جاتا ہے یام بیج کے یہ وہ دن ہے جن دنوں میں روشنی ہوتی ہے چاند پورا نکل رہا ہوتا ہے رات کو صحیح روشنی ہوتی ہے چاندنی ہوتی ہے تو یام کہا گیا ان کو تو یہ ہے جی ہر مہینے تین دو دے رکھنے ہیں آپ مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں جیسا کہ جناب عائشہ نے کہا اللہ کے رسول السلام کے بارے میں لیکن آپ اگر یہ یام بیج میں رکھے تو زیادہ بہتر ہے کن میں رکھیں ایام بیس میں اسلامی میں نے کہرہ تاریخ چودہ تاریخ پندرہ تاریخ تو زیادہ بہتر ہے اس روایت کی وجہ سے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اب ہے باب نمبر آٹھ باب فخر السیام فی سبیر اللہ, اللہ کی راہ میں روزے رکھنے کی فضیلت اللہ کی راہ میں سے یہاں مراد جہاد ہے ایک طرف آپ جہاد کریں ساتھ آپ روزہ رکھیں تو اس کی کیا فضیلت ہے کیا شان ہے کیا مقام ہے اور کچھ رماع کرام کا موقع یہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد یہاں پہ صرف جہاد نہیں ہے بلکہ اللہ کی راہ میں یعنی کہ آپ روزہ رکھیں یعنی کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مراد ہے تو بہر الباب کیا ہے اللہ کی راہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت اور فی سبیل اللہ سے مراد عام طور پہ کیا لیا گیا ہے جہاد حدیث نمبر سات 747 سینتالیس سیون فور سیون قاف اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دی ہے کہ نے امام بخاری نے اور امام مسلم نے ان ابی سعید الخدری رضی اللّہ عنہ قال روایت جناب ابو سعید خدری سے وہ کہتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے نبی علی سات السلام سے سنا جب کہ آپ کہہ رہے تھے فرما رہے تھے من منسام یو سبیل اللہ بعد اللہ وجہ ناری صبع خریفہ جو جہاد میں ایک دن کا روزہ رکھے جہاد میں ایک ہی روزہ رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں ستر سال کی مسافت کے برابر اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے کیا کر دیتے ہیں دور کر دیتے ہیں اس سے آپ نظر لگا سکتے ہیں کہ جہاد کے دوران اگر آپ روزہ رکھیں تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے لیکن روزہ وہی رکھے جو دونوں کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہو روزہ رکھنا بھی اور لشکر کی مدد کرنا جہاد کی تیاری کرنا اس قسم کے جو دیگر امور ہیں دونوں کام صحیح کر سکتا ہے تو وہ روزہ رکھے اگر خطرہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے جہاد کے عمل میں کمزوری آئے گی تو پھر روزہ نہ رکھے تو فرمایا جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے ستّر سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتے ہیں 70 سال آپ سفر کرتے رہیں جتنا فاصلہ بنے گا اس فاصلے کے برابر اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو اللہ کی راہ میں جہاد میں روزہ رکھے جنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں خلیف یہ ایک موسم کو کہتے ہیں تو ستر خریف کا مطلب ہے ستر سال کیونکہ ہر سال یہ موسم کتنی بار آئے گا ایک دفعہ آئے گا نا تو ستر خریف سے مراد پھر کیا ہو جائے گا ستر سال تو بہرحال یہ حدیث روزے رکھنے کی فضیلت پہ دلال کر رہی ہے جب کہ آپ جہاد بھی کر رہے ہوں اب آتے ہیں باب نمبر نو باب استحباب سومی سطیام من شال شوال کے چھین دن کے روزے رکھنے کا مستحب ہونا افضل ہونا بہتر ہونا شوال کے چھ دن کے جو روزے ہیں ان کے بارے میں امام مالک اور امام ابو نفا کو تحفظات ہیں وہ ان روزوں کے قائل نہیں ہیں بلکہ وہ ان روزوں کو مكرو جانتے ہیں کیوں جی کہتے ہیں اس لیے کہ پہلے رمضان کا مہینہ گزرا فوراً ہی آپ شوال کے رودے شروع کر دیں گے تو رمضان اور شوال ایک ہو جائیں گے اور لوگ سمجھیں گے کہ شاید جیسے رمضان کے روزے فرد ہیں ایسے ہی شوال کے بھی فردیں تو ان غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ من سام رمضان نے پہلے راوی کے نام میں لے لوں کہ ان ابی ایوب ال رضی اللہ ان ان, کا ان غلفہمیوں سے بچنے کے لیے امام مالک نے اور ابو رحمہ اللہ نے دونوں بڑے امام ہیں یہ رائے اپنا علی کہ شوال کے چھ روزے رکھنا مکروح ہے دونوں بڑے امام اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شوال کے چھ روزے رکھنے کیا ہیں مکروح ہیں اب ہم حدیث لیں یا ان دو بڑے اماموں کی رائے لیں ہم کیا لیں گے حدیث, حدیث. اچھا جب ہم حدیث لیں گے تو کئی لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ تم زیادہ حدیث کو سمتے ہو کہ یہ امام زیادہ سمجھنے والے ہیں ہم کہتے ہیں کہ امام معصوم نہیں ہیں امام قابل احترام ہیں قابل عزت ہیں اور ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن وہ معصوم نہیں ہیں غلطیوں سے پاک جب کہ نبی علی الات وسلام معصوم ہیں آپ کی حدیث آ جائے امام صاحب کا فتویٰ کچھ اور ہو تو حدیث کو لیا جائے گا اور فتوی کو چھوڑ دیا جائے گا پھر دوسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ آپ کیا سمتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحیم رحیم اللہ ان دونوں پہ اللہ رحم کرے ان کی فتوا نہیں لیا جائے گا ان کی رائے کو نہیں لیا جائے گا حدیث کو لیا جائے گا تو آپ کیا سمتے ہیں کہ حدیث کی جانب کوئی بھی امام نہیں ہے نہیں آپ امام شافی امام امن سے پوچھیں گے تو وہ حدیث کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کا موقف یہ ہوگا کہ بالکل یہ چیئر ادے رکھنے چاہیے تو جب ہم کہتے ہیں کہ حدیث کو کسی امام کی رائے سے ان کے اوپر رکھا جائے اور امام کی رائے نیچے ہوگی حدیث کو آپ سپریم لا بنائیں گے مقدم کریں گے تو اس کا مطلب قطن یہ نہیں ہوتا کہ حدیث والی جانب امام کوئی بھی نہیں ہے اور ہم تنہا ہیں اس معاملے میں ایسی بات نہیں ہوتی ادھر بھی امام ہوتے ہیں لیکن ہم نے دیکھنا اماموں کی طرف نہیں ہے جب حدیث آ جائے تو ہم نے کی طرف دیکھنا ہے حدیث کی طرف دیکھنا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ امام مالک نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے اہل علم کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ان چھ دنوں کا لیکن ہمارے پاس صاف صاف حدیث ہے وہ کیا ہے ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسامہ رمدانہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ثم اتبا ستم من شوال پھر اس کے بعد کس کے بعد رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے کان کا سیام داری تو اس کا یہ عمل ایسے ہوگا گویا کہ اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے ہیں یعنی کہ جو ہر سال یہ عمل دہرائے رمضان کے تیس روزے اور تیس روزے اور پھر شوار کے روزے جو یہ عمل دورائے گا تو گویا کہ اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے ہیں کیسے جی میں انہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ شریعت نے کیا اصول دیا ہارنے کی دس کے برابر ہے جب آپ رمضان کے تیس روزے رکھیں گے تو اب تیس کو دس سے ضرب دیں کتنے ہو جائیں گے تین سو کیا ہو جائیں گے آپ نے جب تیس رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کی راہ میں دیکھیے اجر و ثواب کے لحاظ سے ایسے ہے گویا کہ آپ نے تین سو روزے رکھے ہیں جب شوال کے چھ رکھیں گے تو چھ کو اب دس سے ضرب دیں کتنے ہو جائیں گے ساٹھ سا تو گویا کہ آپ نے تین سو ساٹھ دنوں کے روزے رکھے ہیں ہر سال یہ عمل کریں گے تو آپ کے لیے تو پھر یہی لکھا جائے گا نا کہ آپ نے پوری زندگی روزے رکھے ہیں حالانکہ پوری زندگی کے روزے رکھنے ممنوع ہیں روزانہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اس انداز سے آپ روزے رکھیں تو آپ کو پوری زندگی کے روزے رکھنے کا ثواب مل جائے گا تو شوال کے روزوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے ان کا اہتمام کرنا چاہیے یہ روزے آپ الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں یہ روزہ آپ عید کے اگلے دن سے شروع کر سکتے ہیں یکم شوال کو تو عید ہوگی نا تو دو شوال سے آپ یہ روزہ شروع کر سکتے ہیں وقفے وقفے سے رکھیں یا ایک ساتھ رکھیں یہ آپ پہ ہے اس کے بعد باب نمبر دس باب و فبل سو المحرم محرم میں روزہ رکھنے کی فضیلت حدیث نمبر سات سو انچاس سیون فور نائن میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام کون ہے امام مسلم ان ابھی ہو رضی اللہ اللہ قال قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روضے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں سب سے زیادہ روضی آپ رکھتے تھے کس مہینے میں شبان میں لیکن فضیلت کس کس مہینے کے روزوں کی ہے رمضان کے بعد محرم کے روزوں کی تو افضل السیام عبات رمضان ماہ رمضان کے بعد افضل ترین رودے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں محرم کو کیا کہا گیا ہے اللہ کا مہینہ تو کیا شبان اللہ کا مہینہ نہیں ہے رمضان اللہ کا مہینہ نہیں ہے سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں لیکن جب کسی ایک مہینے کے بارے میں خاص طور پہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کا مہینہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام مہینہ نہیں ہے اللہ نے اس مہینے کو فضیلت دینے کے لیے عظمت بخشنے کے لیے اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر دی ہے یہ ایسی جیسے ہر مسجد کیا ہے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے لیکن جس کو خصوصی طور پہ ہم بیت اللہ کہتے ہیں وہ کون سا ہے جو مکہ میں ہے حالانکہ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن جس کو خاص طور پہ کہا گیا بیت اللہ وہ کون سا ہے جو مکہ میں ہے مجھے حرام ہے جو تو اس سے پتا چلا کہ وہ, وہ بیت اللہ جو ہے وہ اللہ کا گھر عام گھر نہیں ہے خاص گھر ہے جس کو اللہ نے اپنی طرف منصوب کر دیا ہے اور کہا کہ یہ میرا گھر ہے تو یہاں پہ جب کہا گیا اللہ کے مہینے محرم تو یہ چیز دلالت کر رہی ہے محرم کی فضیلت پہ وہ افضل السلاتی وادی اور فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز کون سی ہے سلاۃ اللہ لی رات کی نماز رات کا قیام تحجت کی نماز تلاوی کی نماز یہاں پہ یہ ہے کہ کیا رات کی نماز جو ہے یہ جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں ان سے بھی افضل ہیں رات کی نماز تحجد کی نماز سنتوں سے افضل ہے زور کی سنتیں۔ مثال کے طور پہ مغرب کی سنتے عشاء کی سنتے ہیں تو اس میں علماء کے نام میں اختلاف ہے اور راز موقف یہی لگتا ہے کہ تہجد کی نماز سنتوں سے بھی افضل ہے کیونکہ یہاں پہ کیا کہا گیا وہ افضل اصلاط بعد الفریدہ فرض نماز کے بعد جو افضل ترین نماز ہے وہ کون سی ہے رات کی نماز ہے تو اس سے پتہ چلا کہ جو فرد نماز ہے پہلے اس کا نمبر ہے ایک آدمی فرد نماز نہ پڑھے اس کے علاوہ نفل پڑھتا رہے دیں پڑھتا رہے تو اس کا یہ عمل غلط ہوگا تو اس کے بعد جو حدیث ہے وہ کچھ طویل ہے اس لیے یہیں پہ آد کے درس کا اختتام کریں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی علیہ صلام کی حادیث سمنے کی توفیق نعایت فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق نہایت فرمائے اور ان احادیث کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بخشے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کے علم کی راہیں آسان فرمائے ہمارا سینہ کھول دے قرآن و حدیث کے لیے اللہ تعالیٰ میرے ان تمام بائیوں کے امور آسان فرمائے جو اس دورے میں شریک ہیں اللہ ان کے رزق میں ان کی اولاد میں برکتیں ڈالے اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے قرآن کا حافظ بنائے دین کا عالم بنائے اور ہمارے وہ بھائی جو اس دورے کا اہتمام کر رہے ہیں خصوصاً الہدایہ دعوا سینٹر جو خبر میں قائم ہے سعودی عرب کے شہر خبر میں جن کے زیر نگرانی یہ دورہ ہو رہا ہے اور اور اس سینٹر کی طرف سے دورے میں نمائندگی کر رہے ہیں شیخ شمس الزمان حافظ اللہ تو وہ اور ان کے ساتھی روش بھائی عبد المحسن بھائی اور یہ دیگر جتنے بھی احباب ہیں جو اس معاملے میں تعاون کرتے ہیں جن کا میں نے نام لیا وہ بھی اور جن کا نام میں نے نہیں لیا ان سب کی محنتیں اللہ قبول فرمائے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اخلاص دے اور ان کل ملاقات ہوگی و آخدہ عوانہ الحمد رب العالمین